بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے وما أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے لیلت القدر خیر من الف شہر شب قدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک